طبیعت کے اندر نفاست تھی اور صاف ستھرا رہتے تھے جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا تو ان کو احساس ہوا کہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے تو انہوں نے اپنی وہ جو عیش و آرام کی زندگی تھی اس کو بالکل چھوڑ دیا دی سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اب تمہارے پاس دو صورتیں ہیں یا تم مجھے چھوڑ کے اپنے والد کے گھر چلے جاؤ اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو تمہارے والد نے تمہیں جو زیورات دیے ہیں جواہرات دیے ہیں اس میں بیت المال کا بہت سارا پیسہ ہے وہ سب بیت المال میں واپس کرنا پڑے گا ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ اور وہ بڑی خوش قسمت عورت تھی اس کا باپ بھی بادشاہ تھا اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا پھر اس کا خامن بھی بادشاہ بنا تو آپ سوچئے کہ جس نے باپ کی شاہی دیکھی ہو بھائی کی شاہی دیکھی ہو خامن کی شاہی دیکھی ہو وہ بڑی نمایاں عورت ہوتی ہے اس نے کہا کہ جی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی میں اپنا سارا زیبر بیت مال میں جمع کروانے کے لیے تیار ہوں چناتے اس کے پاس بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے وہ سب اس نے دیکھے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احتساب اپنے گھر سے شروع کیا یہ اپنے عدل و انصاف کے اندر بہت معروف تھے ہر کام میں انصاف دیکھتے تھے اور یہ انصاف اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے جس کو عطا فرما دے وہ اکثر سے تو ان اللّہ بب المق قرآن مجید میں آیا کہ تم انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے بہت انصاف کرتے تھے ہر چیز میں اور جو اپنی زندگی تھی اس میں انہوں نے بہت مجاہدہ کیا بہت بیت المال سے جو تنخواہ لیتے تھے وہ بہت تھوڑی تھی گزارا بھی نہیں ہوتا تھا تنگی میں وقت گزارتا تھا اتنی تنگی میں کہ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کیا کہ میر المنین دل چاہتا ہے کہ ہم انگور کھائیں انگور کا موسم ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو بیوی کو کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میں آپ کو انگور نہیں خرید کے دے سکتا آپ اندازہ کریں کہ وقت کے بادشاہ ہوں امیر ہوں اور اپنے گھر میں اہل خانہ کو انگور بھی نہ خرید کے دے سکیں اتنا تنگی کا گزارا ان کی بیوی کی ایک سہیلی تھی تو اس کی رشتہ دار بڑی عورت تھی وہ آئی ایک مرتبہ ملنے کے لیے اور اس کا خیال تھا کہ میں فاطمہ کو کہوں گی کہ اپنے خامن کو کہے کہ مجھے بیت المال سے کچھ جائیداد دے دے محمد علیز رامسل نے منع کر دیا وہ بھی بڑی عورت تھی بیٹھ کے اصرار کرتی رہی کہ نہیں آپ دے سکتے ہیں آپ مجھے دے دیں دے دیں, دے دیں کہ بہت زیادہ اس نے افرار کیا تو مردن عبدالحمت اللہ نے گوشت کا ٹکڑا منگایا بوٹی منگائی آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے اوپر وہ بوٹ, گوشت کی بوٹی جو تھی وہ رکھ رہی اب آگ کے اوپر گوشت کی بوٹی رکھے تو وہ تھوڑی دیر میں جل جاتی ہے بن جاتی ہے تو جب اس کی محس, بو محسوس ہونے لگی تو عمر بن عبد العی الحم السلینس پوری عورت کو کھا کے یہ بوتھ میں کیسے محسوس ہو رہی ہے اس نے کا گوشت جل رہا ہے پر من لگے کہ تو یہ جی چاہتی ہے کہ قیامت کے دن اس طرح میرا گوشت جہنم کی آڑ میں جلے کسی میں نہیں دے سکتا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا اس کو اپنا گھر بنا رہے تھے تو مستری کو تو انہوں نے تنخواہ پہ رکھ لیا ملدود رکھنے کی گنجائش نہیں تھی تو سوچا چلو اپنے گھر میں مزدوری میں خود کر لیتا ہوں اس دوران ان کی بیوی بی کی ایک سہیلی آگے ملنے کے لیے اور وہ سہیلی بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ گھر میں تعمیر کا کام ہو رہا ہے اور ایک مزدور ہے وہ سر کے اوپر ایک تگاری سیمنٹ کی سمجھ رہے ہیں وہ لے کے جاتا ہے مگر آتے جاتے وہ فاطمہ کو دیکھتا ہے تو بری عورت سمجھ گئی کہ یہ نوجوان ذرا بڑ بہتا ہوا ہے اور یہ ملکہ صاحبہ کے اوپر بری نظر رکھتا ہے آتے جاتے اس کو دیکھتا ہے تو وہ ملکہ کو کہتی تھی کہ جی بتائیں میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی وہ فارغ نہیں وہ مصروف ہیں فارغ ہو کے ملیں گے کافی دیر انتظار کے بعد وہ بڑھی اور کہنے لگی اچھا میں چلتی ہوں پھر کسی وقت آؤں گی جب تمہارے خامد فارغ ہوں گے تو پھر ان سے بات کر لوں گی تو جاتے ہوئے اس نے ملکہ کو کہا کہ امین المین جب آئیں تو انہیں میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ وہ یہ جو مزدور پھر رہا ہے نا اس مزدور کو بدل دیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس نے پوچھا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ یہ آتے جاتے سیمنٹ اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے اور یہ آتے جاتے تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارے اوپر نظر اس کی بری ہے یہ مجھے برا عدی لگ رہا ہے اس نے اپنی سہیلی کو ہنس کے کہا کہ دیکھو یہی امیر المین اور یہ میرے خامن ہیں وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وقت کا امیر المینین ہو اور اپنے گھر کی تعمیر میں خود مزدور بن کے کام کر رہے ہیں ایک دفعہ عید کا موقع آیا اور بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوانے کے پیسے نہیں تھے تو اولاد کافی تھی بچوں نے مطالبہ کیا کہ امی ہم ہمیں عید کے موقع پہ تو نئے کپڑے بنوا کے دیں تو بیوی نے کہا کہ جی بچے مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کریں کہ ہم بچوں کے کپڑے سلوا سکیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں کیا انتظام کروں تو بیوی نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں کہ وہ جو بیت المال سے آپ تنخواہ لیتے ہیں نا تو اس بندے کو کہیں کہ ایک مہینے کی تنخواہ آپ کو ایڈوانس دے دے یعنی اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے دے دے تنخواہ پہلے مل جائے گی ہم عید کے موقع پہ بچوں کے کپڑے بنا لیں گے اور یہ ہمارا وقت گزر جائے گا پھر ہم مہینہ گزار لیں گے تو مربع نبز علی نے سوچا ہاں ایسے کر لیتے ہیں ایڈوانس تنخواہ لے کر بچوں کے کپڑے بنا دیتے ہیں ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا وقت بھی گزر جائے گا بیت المال گئے جو وہاں انچارج تھا اس کو کہا کہ بھائی ایسا کرو مجھے نہ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو اس میں کہا ملو مجھے میں ابھی دے دیتا ہوں آپ ایک پرچی کے اوپر بس یہ لکھ کے دے دو کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ایک مہینہ زندہ رہوں گا جب اس بندے نے آگے سے یہ بات کی تو عمر بن کو سوچ آئی کہ ہاں, میں تو یہ نہیں گارنٹی دے سکتا کہ میں, کہ میں زندہ رہوں گا موت کا کس کو پتہ ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو اس کو کہا کہ میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا اس نے کہا کہ جب آپ گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو تنخواہ ایڈوانس کیسے دے سکتا ہوں واپس آئے اور آ بیوی کو کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا اب اس وقت بڑا بیٹا جو تھا وہ اس نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہو چاہت ہماری تھی کہ ہمیں نئے کپڑے ملتے عید کے موقع پہ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم دھلے ہوئے کپڑے پہن کے عید گزار لیں گے عوام الناس کے بیٹے نئے کپڑے پہن کے عید گزاریں اور امیر المین کے بیٹے دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ عید گزار ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو آواز دی کسی کام کے لیے تو بیٹی کے آنے میں دیر لگی دوبارہ ذرا سختی سے آواز دی جیسے ہم بچے کو بلاتے ہیں نا ہنہا زور سے اس سختی سے بلایا تو جب ذرا سختی سے آواز دی تو بیٹی کی جگہ بیوی بی آ گئی جی آپ نے بیٹی کو بلایا ہے تو ناراضگی سے پوچھا اس نے میری آواز نہیں سنی میں نے بلایا تھا کسی کام کے لیے کیوں نہیں آئی اس نے کہا امیر المومنین وہ کیسے آئے جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو شلوار پھٹ گئی تھی اور وہ اس کو ایک الگ کمرے میں اتار کے سی رہی ہے بیٹھی ہوئی جب تک وہ سی کے پہن نہیں لے گی آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے تو پتہ چلا کہ امیر المومنین کی بیٹی کے پاس پہننے کا ایک سوٹ تھا دوسرا سوٹ تھا ہی نہیں اللہ اکبر کبیر آپ بتائیے اس غربت کے حال میں زندگی گزارنا کتنا مشکل کا مرتبہ کوئی بات کی تو بیٹی نے منہ کے منہ کے ہاتھ رکھ رہی ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہ بیٹی کو یہ سکھائے ہیں کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اس طرح منہ پہ ہاتھ رکھا کرے اس نے کہا میل یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس گھر میں روٹی کھانے کے لیے سالن نہیں تھا تو سب بچوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے اور اس کچے پیاز کی بو محسوس ہوتی ہے تو آپ سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی کہ کچے پیاز کی بو امیر مین بنا ہے اولاد کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے سالن بنانے کے پیسے نہیں تھے امیر امامین کے پاس. اتنی مشقت کی زندگی گزاری مگر عدل و انصاف پر رکھا بچوں کی تربیت نیکی پہ کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی مرض وفات میں تھے تو ایک دوست آیا تباہ فرسی کے لیے اس نے آ کے بات کی تو کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کیا تو عمر بن ابوالعزی اٹھ کے بیٹھ گئے کیسے بھائی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ خیا برا کیا مسئلہ کہ جناب آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنی زرعی زمینیں الاٹ کی اتنے جائیدادیں اتنے مکانات اتنے ہیرے جواہرات اور بڑا امیر ان کو بنا کے دنیا سے چلے گئے اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ بھی ان بچوں کے پاس نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ تو بڑی جاتی ہے جب اس نے یہ کہا تو عمر بن عبدالحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اسے کہنے لگے کہ دیکھو اگر میں نے بچوں کو نیکی سکھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے اور اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے اگر میں نے ان بچوں کو نیک بنایا ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں اور اللہ بہتر ہے خیال رکھنے والا اور اگر یہ بچے نیک نہیں بنے تو میں ان کی برائی میں ان کا مددگار نہیں بننا چاہتا میں کیوں کوئی چیز چھوڑ کے جاؤں تاکہ یہ گناہ کے کام کریں اور میرے نام وہ لکھا جائے اللہ کی شان دیکھیں عمر بن ہم فوت ہو گئے نیا بادشاہ آیا اب اس نئے بادشاہ کو ایک جگہ پہ نیا گورنر بنانا تھا تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی نیا گورنر کوئی بہت ہی اچھا انسان ہو بات کرتے کرتے درمیان میں بات آئی کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا ہونا تو پھر مزہ ہے تو ایک آدمی نے کہا جناب الولاد الرال ابی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے اگر عمر بن عبد العزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ اپنے باپ ہی کی طرح ہے سوچ میں سمجھ میں فیصلے میں ہر چیز میں وہ بےطل باپ کی کاپی ہے چنانچہ بادشاہ نے عمر بن ابیز کے بڑے بیٹے کو گورنر بنا دیا ابو بچے جب گورنر بنا اس نے اپنے باپ کے طریقے کے اوپر ہی گورنری کو نبھایا سب لوگ بہت خوش اتنا اچھا گورنر اتنا بااخلاق اتنا انصاف پسند اتنا تقوی والا نیکی والا آدمی چنانچہ اس کے بعد پھر دوسرے گورنر کی ضرورت پڑی تو بادشاہ نے عمر بن عبد العزیز کے دوسرے بیٹے کو گورنر بنایا پھر ان دونوں بھائیوں نے جو گورنری کی تو کوئی اور ان جیسا تھا نہیں اپنی مثال آپ تھے پھر تیسری قبرت پڑی تو اس نے تیسرے بیٹے کو بنایا ایک ایسا وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے گیارہ بیٹے ایک وقت میں گیارہ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے ایک وقت میں کسی بادشاہ کسی بندے کے پانچ بیٹے ہو نا اور ایک وقت میں وہ پانچ ضلعوں کے ڈی سی بنے ہوئے ہوں تو وہ بندہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پانچ بیٹے پانچ ضلع کے ڈی سی ہیں ان کے گیارہ بیٹے اور گیارہ بیٹے ایک وقت میں گیارہ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے اللہ نے ان کی اولاد کو یوں عزتیں دی اور ان کے لیے اللہ تعالی نے آسانیاں کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی تقوا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانا انمد للہ حرب العالمِ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد تفلنا و من اے رب الحا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََنقسب کریم ہم آپ کے عاج میں شکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما کی پردہ پردہشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینے میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی ہڈ بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ میں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اے اہلا نوجوان علم کی طلب کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما اہلا ان کو عزتوں بھری زندگی نصیب فرما سکون والی زندگی نصیب فرما خوشیوں والی زندگی نصیب فرما تین والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما میرے مولانا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک وکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اہلا ان نوجوانوں کو نیکی تکوا کی زندگی نصیب فرما خوش اخلاقی والی زندگی نصیب فرما اہلا ان کو اچھی عادات کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اہلا ان کو ادب والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما نیکی تکوا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک تقویر اللہ کی پابندی نصیب فرما اہلا نوافل کے لیے اہلا شوق عطا فرما اللہ رات کی دن کی عبادات کے لیے ذوق عطا فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی ملجا نہیں کوئی ماما نہیں اللہ آپ ہی ہمارے مشکل خشاں ہیں اور آپ ہی ہمارے حاجت روا ہے میرے مالک آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ نہیں اللہ ہم جہاں بھی جائیں جو بھی گناہ کریں لوٹ کے آپ کے پاس آنا ہے نہ کہیں جہاں میں امامی ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندھن آواد میں اے اللہ اپنی رحمت کی نظر ٹال دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما اللہ جنہوں نے دوؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما جو مہمان دور قریب سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں جو امیدیں لے کے آئے ہیں اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان انت سمیع العلیم طبل ان کا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ہی محمد نام و علی و اجمعین برحمت اکیا ارحمر راحی